والصدق والصفاء والغفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون واحدة لمن يكفر من لوسر نئی وَزُخْرُفَا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاهُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْ دَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ سد آمنوا دینا منوسلو وسلم تسلی شوکلاتی بیٹھے دیا رحمت قدر <ممتنی> متلق جل جلال اکبار قادر قادر حق فرادالا جل مجھول کریم سونا چیز حق سچ بیان کر شکل و سورج ویک کے حالت ویک کے تیری پریشانی بھی آسار ویک ترس ہے اگر جی تھوڑا بہت ساتھ دے گا کر سکا سکا جناب جن کو اس قابل سوال کے حوالے اس میں تشریف ود اہتمام ان سلام کیا گیا جس طرح شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں دعا کرنے رب العالمین جل جلالہ کریم مرحومہ مغفورات دی بخشش مغفرت فرمائے انھاں دی اخرتانی منزلان اور جناب میں واحد… مسلمان مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم دو دور ہوئے دوری یا بھی تو سا جاگ کے اگر نیند فرماتے رہے تے پھر یہ ہو سکتا اپنی گل جو معافی ذمیر اگر تسا توجہ دے میری گفتگو نو سماعت کیتا تے انشاءاللہ قیمتی باتیں ہو جانیاں اور تاں فی الحال انہاں باتوں دی ضرورت ہے ایک لکی بالکل محسوس کرمت جس طرح ساتھی جا رہے تو دور اسلام پہ اس زمانے تو کافی نیکی پاکی گلان سننا لگا اپنی عزت والے جی جی پچھا جاؤ گے رسوری والی زمانے کے قریب جاؤ گے تھو طریقے بہت انسان در دینداری در در در در در غم منڈانا مسلمان دحساس دکھ تکلیف اور مصیبت بندے کہ کہ اللہ آپ ہے ہے حالت پیش کر رہے نا تو سامنے پچھلے زمانے جو حالات نے جو ماحول دل ہر نوجوان مخصوص لوگ شیطان خدا تلبی دل دماغ نکل گئی آخرتی فکر اتنا <تصفح> <تصفح> جو اسلام تو انسانیت دور ہو بزرگ فرما نے مار کام رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے سورتیں تو ہے پر انسان تھوڑے رہ گئے فرمایا جگہ جب سورتیں تو ہے کم والے مسلمانوں پر انسان دی گل پہ کرنے شکل سورت والے انسان تک شکلو انسان سامنے پیش کیا جائے دن چراغ چکنا صاحب جان جگن ویلا کس وقت آئے گا ذرا بولو اس کو مسلمان اور دوسرے جو کافی اور دو لائی کہ جو سینے وچ جی آسا برباد کے گل سنو تو لال کتاب گئی بعد جانا چ لکھی آیا مسلمان برباد کی تباہ کرنا بڑی کوشش کی پر اسلام جی دماغ سپ جائے اسلام ختم ہو جائے ہے سلام نوجوان ہال تک بھی موجود ہیں اپنے نبی عزت و نموز کی خاطر تیار نظرانے تکلیف ڈرامے موبائل سیڑیاں مسلمان اس امت نوجوان چینی سڑک گیس کی خاطر تلوس نکل مگر تک مسئلہ ہے نا اسلام کا نبی عزت ہونا موس درجی کریے برائی کرانچنے کا امتحان کرنے دی نبی کی اچھال ممتاز حسین وجہ ہاں جیرے کفنسی نے آتے کفنسی را دھتے بن کے اے نعرہ لاندی آمدان چاندے نے فناف اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وجیرہ یادی خطر مدینہ دے تاجہ دی خطر خربان نہیں ہو سکیا انتی زندگی اہدوڑی ہے زندگی انتی ہی کامل ہوئے گی وجیرہ اپنی زندگی نو محبوب خدا دے نا تو خربان کر دے بے گا تو جاندہ Apesk, karış, بس ہے گئے پر انگا دیا منڈے بھی پر اسلام دی نتیجہ نتیج دو Miyazaki چیز ایسی ہیں جنی دیر گا اسلام کا <crazy>. <and so> so دو گا اسلام چیزاں پہلی شہر مکا مدینا اسلام تو دور ہو جان جس برائی جان پر جا دے سامنے مکا تدینا آدھ چودہ سو سالا پرانی تہذیب یاد آتی جناب میرے نبی انہوں یاد کر کر کے نہ جناب سجد سجد شاید شاید صدیقہ سلام اللہ سی عمر پچیس سال یاد کر کے حضور پاک سرکار تھا جواب سنیا جا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا عائشہ آج میں جی تو گھر دیندر آلنا سجد کبی صحابہ دی کتار ہندی نکل سا امید نہیں سی ہوتی کہ محمد گھار دے در واپس آ جان گے میرے میرا اوسلا توڑیا نہیں سی میرے ہاتھ بن کے کر کردیا سن اے محمد پریشان نہ وہ تاڑے تا رب تعلق کلیا نہیں چڈے گا تا مقصد پورے کرے گا تعلق زمین اسلام سن مسلمان حیران ہو جائیں گا اسلام ختم نہیں ہو رہا مسلمانوجی ایٹم بمب نے مزائل نہیں کافروں کوئی خوف و خطرہ نہیں آندے نے اس واسطے ختم نہیں ہو رہا کہ انہاں دے اندر حالے تک بھی انج دے فقیر تے درویش موجود نے کیسا جگ جیوے گا بھی بدلے نا او جاگے دے پچھے بدلے نہیں دے اور نہ نے زمانے دے محال ہوئے کے اپنے آپ نو نہیں بدلے او اور آج بھی اپنے جسم جتے ستار آٹا کیا لگے کپڑے کے فخر محسوس کر دے, دے اور جاگہ لے بھاں میں ہولی نگاہ دے نال وے گے پر ساڑے کپڑے انو نسبت مدینہ دے تاہیدار دے غلامہ دے نال ہو جائے گا ان دے جڑے فقیر لوگ ہیں نا چک بدلیا پر ہاں ہر کہ زمانہ بدل نالوں بات زمانے ترنا پہنا پہنا حالات ہاں دے نال بھی بدلنا پہنا پہنا جانا کرنا نا گوارا نہ کرے جمریت جائے بوے دے کہ پیر صاحب دم کر دے وہ چار پانچ گالا کڑ کے آخر جا دم کر درام آ جائے گا اس پیر آ جاتا ہے کر نہیں بدلے زمانہ دی اندر تبدیلی آئی او زمانے دی پیچھے نہیں بدلے نے زمانے نو موڑ کے مدینے دی دی پیچھے جوڑے جنی دیر تک انتے فقارا انتے فقارا انتے دنیا کے موجود رہنے کہ بدل نہیں ہے کہ کوئی نہ بولو اونے اے تیرے تے ای گلاں سنون پڑھنا اس گل <سؤال> نو رب دے قران دے وچ سمجھانا ذرا بولو سبحان اللہ صدقہ جاواں رب العالمین جل مجید خلق کریم قران مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرماتا ہے ولاولا یکون الناس امتا واحدہ اجعلنا لبیعفر برحمان نبوتهم صقم من فضه وما عليها يغحرون والدي ياتهم ابوابا وسررا عليها يتكعون نوازخرفا ويا كل ذلك لما متاول حياه الدنيا والاخره ذا للمتقين ادھر نمیے سن اسلام تور ہو گئے کلمہ پڑھنے والے دن تور ہو گئے دور ہو جان کا سبب کی ہے وجہ کی ہے وہ یار ادھر مد حل کریم قرآن فٹیا وے چودہ سو سال پہلے مسلمان دے دا ایسا نقصان نہیں ہو سکتا جنہ تیرا میرا ہو گیا ہاں کہ ربان کر دیتی ہے یاد رکھ لے جی قوم ربلا نوی نا مد حل کریم قرآن نو قڑ کر کیا متعلق رب دارکا اندر زلیل ہو دی ہے، دی زلیل جائے گی قوم نے پانی وہ جن ہر شے مولا حسین وانگو رب دے قربان قرآن کر چڑنی دے دے دے تلاوت بھی کرنے والے تلاوت کرنے تینو پڑھنے بھی آئے پر ساڈے دکھ ختم نہیں ہوتے ساڑی تکلیف ختم نہیں ہوسان پریشان ہے ہر ایک انسان اس وقت بے چائے بےقرال ہے مسیحی تیریاں تلاوت ہو رہی ہیں تلاوت نے پر مسلمانوں کے انسانوں کے دکھ نہیں ختم ہوتے اللہ رب العالمین جلا بھائی تو ہلکری گرما ہے جہاں رب دیا پورا دے, دے جا کے سوال کرنے آئے اور رب دے پورا دستے صحیح وجہ کیے تیریاں تلاب داوی ہوتی آنے تھے قوم زلیل بھی ہوندی دی جا رہی تھے قوم پرباد بھی ہون جا رہی ہے اج قوم کافرہ دیکھو لو جتیاں کھا رہی ہے و تیروں پڑن والے خالد ابن ورید ورگے محمد ابن اقاسم ورگے ٹیپو سلطان ورگے سلطان سلاحوں دی نیوم بھی ورگے و سلطان محمود غزر بھی ورگے جنہیں جگتے اندر اسلام دا ٹن کا وجہ چھڑیا سی سلام کا زمانے بٹھا دیا ہے اسلام کا سمان میں سکا بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ یار وہ روپے سنارا بلا نویل جلا مائی تول کریم کا قرآن فرماتا ہے میں شپا بھی بن کے آیا میں رحمت بھی بن کے آیا ہاں پر بلا نوی بن کے شفا بھی لبھی ہے رحمت بھی لبھی ہے پر کنہوں لبھی ہے میرے دسے عمل کرن والے ہوندے خالی میری تلاوت کرتے نے میری تلاوت کرتے نے میرے پڑھتے نے پر میرے دسے اصولوں دے پیچھے نہیں چلتے میرے فائدہ نہیں لب سکے گا فائدہ انہوں ہی لبنا ہے وہ جہی کام قرآن پڑھتی بھی ہوئے گی قرآن دے دس اصولوں سے عمل بھی کرنے والی ہوئے گی وجہ نظر ہوชีوا در بول <سؤال> سبحان اللہ سجنا درو اخرب الاولین جل مجدہ الکریم قران فرماتا ہے والا تيم سقفا من فضه وما رجا عليها سجنا ادھر دیکھ رب العالمین جل مجد و حل کریم نے جو قران دے اندر بیان فرمایا اوندا مفہومی ترجمہ تیرے سامنے پیش کرنا ہم رب العالمین جل مجد و حل کریم نے جو راز بیان فرمایا وے مسلمانہ دے دیر تو دور ہو جان جاؤ اس آیت شریف دے اندر ایندا میں مفہومی ترجمہ پیش کراں گا اس دے بعد تیرے سامنے شرح کراں گا شرح دے نال ساری ہو جان گی تے گل کھل کے سامنے آ جائے گی ادھر دیکھ رب العالمین جل مجد و حل کریم فرماؤدا اگر یہ گل نہ ہوتی کہ تسا سارا کافر بن جانا ہے تو سارا بھائی بن جانا ہے سارے اسلام چھوڑ جانا ہے اسلام چھوڑ کے تے کافر ہو جانا ہے فرمایا اگر کافر بن جانا گل نہ چاندی سنڈا بیٹھ کے آرام کرنا سی لاگا والے جیسے پیڈ آنے سن کرسیاں آنیا سن او بھی سونے دیا ربلا زمین جلا سونے جی جدو کو دنیا کافر برتنوں نے سادو سامان دینا ہے اسلام تو دور مسلمان نے اے ہی میں تیرے سامنے پیش کرنا پہلے دا اگلا حصہ سنانا مدرت و نا نا سبحان اللہ میرا ربڑ لمی فرمایا تبیل کی سجنا ربران سن کے کے بولنا کو مکان ہے چاندی دے دے پر یاد رکھ لیا جائے اگر ساون ساون ساون ساون ساون ساون ساون دے بھی گھر چھت سونے د تسا پھر بھی خبرہ جا ویا جے اے نہ سمجھا جے کربلا الامین انہاں تے راضی ہو گیا ہوے تے ساڈے تے ناراض نہ نہ مال دولت رضا دی دلیل نہیں اے فرمایا ول اخرت ال ربک للمتقین او ایمان والے اسا کافراں دے واستے دنیا بنائیے اور ایمان والے واسطے اخرت جہان بناؤ چھڑیا اے مضبوت رکھا خاطر خوران موٹے لفظ بیان فرمائیے فرمایا او ایمان والی سو سمان پرواہ رکھا جی وہ مان دولتال رب راضی نہیں درد والے دل لال رب راضی ہوں ہاج مال دولت آ جاویے تے نراضی دلیل نہ سمجھ لوے اجے کہ فلانے دے کول مال تے دولت سرمایا ہے اسیں قریباں تے رب العالمین اون دے تیرا دی ہو گیا تے ساڈے تے ناراض نانا رب العالمین مال نہیں اے خدا اک یار دی ادا تے یار دا رنگ ویکھ دا وے اک یار دی سنت ویکھ دا وے تے یار دا طریقہ ویکھ دا اے او یارا ادھر ویکھنا ذرا توجہ نال میری بات تانوں سمجھا جے تے غور کریا جے اج خوب کی حالت بڑی بری ہو گئی ہے کہ کدی اس کو چلو سچی نہیں تصویر ہی ویکنی نصیب ہو گئی ہے جا آخر ہے کوٹیاں حساب بھی اچھا تو مکان بناو گے جڑا ضرورت والا ہوئے گا کیونکہ جرا ضرورت ہوے گا کیا قیامت والے دن حساب لیا جانا ہے میرا پاک رب العالمین پسند نماں تا کر کے میرے رب العالمین دے پاک حبیب نے فرمایا ہے انما خراب بخراب الدنيا بیمارہ دہا فرمایا میں اس دنیا دے اندر دنیا سوار نماز دے نہیں آیا دنیا اجار کے آخرت سوار نماز دے آیا وجرہ دنیا سوار دے آخرت اجار دے اس جہانوں سوارن والا بے وقوب میں اس جہانے اجڑ نہیں اجڑ نہیں اس جہانے برباد ہو نہیں ہوں نہیں تا کر کے میرے پاک نبید یار انہیں اپنا اپنی دنیا نی سواری اپنی آخرت سواری ہے جنر محلہ دے بادشاہ بن گئے مالک بن گئے نہ اس قوم یاد رہی نہ اس قوم نیا یاد رہی ہے نہ اس قوم نو پردہ یاد رہا ہے یاد رہ گیا ہے ہر نبی وہ دنیا دی دنیا دا پیار سخاون نہیں آیا رب دا پیار سخاون آیا پاک نبی کہ سنا نا مدروہ بولو نا اللہ <Bastard> میرے میرے نام دار بدنی تاجدار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دی دی دے پر چلے مال دولت دے چلے تو پتا لگتا ہے رب دنیا پسند نہیں کرتا آخرت رو پسند کرتا ہے یاد رکھ لے وہ جہاں مومن ہوئے گا وہ بھی دنیا نہیں آخرت رو پسند کرنے والا ہوئے گا آخرت نالی پیار پانا نہ ہی پیار پا گا اے سجنا کر کے میرے آقا امام دار مدینہ تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ سرکار بیٹھے ہو اصل آپ سرکار چٹائی دی تے آرام فرما شریف دی حدیث پاک میرے آقا امام دار مدینہ تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ چٹائی دی تے آرام فرما رہے سنا آپ دی قمیض شریف ਉتری ہوئی تھی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار تشریف لے آئے نے ویکھیا وے مدینے دے دارے, دلائے. رب دو دو جا دیا دا او دنیا آئے دن آپ دا چٹائی اتنے لیٹے ہوئے جدو مدینے تاجدار دی حالت لکھی چٹائی دے نشانات جسم پہ عمر پاک سرکار بے پھر لگ آپ اکا بھی چواسو جاری نے فرمایا یارا آپ اے اے یار فرمایا یار سورا بادشاہ ریشم دے کپڑے پائے نے وہ تسا اللہ تعالی محمود تو ساں چٹائیو تیرام فرما رہے جی میں تانکر کرو رہا ہوا وہ تو ساں رب دے, دے پیارے جی وہ چٹائی دے نشانت دارے جسمتے پہ گئنے میرے پاک نبی نے جیدوں سنیا ہے فرمایا اوہ امر رو نہیں اوہ فران دنیا پسند کیتی ہے میں محمد آخرت پسند فر لئی ہے جن راؤ شیو شنا دنیا دنیا پسند کی محمد نے آخرت پسند کر ہے تو پتا لگتا ہے وہ دنیا نہیں آخرت پسند کرنے والا ہورت والے پاسے توجو رکھنے والا ہوئے گا آخو مدی نے